باب منسمن نفاس حیض یہ بات در بیان ان لوگوں کے ہے منسمن نفاس حیض اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جو مسمہ کرتے ہیں نفاس کو حیض سے یعنی معنی کیا ہے کہ نفاس کو حیض کہتے ہیں اب نفاس کو تو حیض نہیں کہہ سکتے تو تو باز کہتے ہیں کہ یہ عبارت مقلوب ہے یہ کیا ہے عبارت مقلوب ہے منسمل فاسن اس لیے کہ حدیث میں تو آتا ہے نا انوفتی تو نبی پاک نے تو ہے سے تعبیر نفاسی کی ہے نا حجیز یاد ہے نا آنافستی یا انوفتی تو نبی پاک نے ہے سے تعبیر تو نفاسی کی ہے نا. نفاس کی تعبیر حیضی نہیں کی ہے اور باپ منسمن نفاس حیض چاہیے تھا کہ منسمن حیض نفاس کہ باب سے موافقت آ جائے بات سمجھتے ہو نا بخاری کے اس ترجمہ الباب پر لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ حدیث جو امام بخاری پیش کرتے ہیں یہ ترجمہ الباب سے مناسب نہیں ہے اس لیے کہ نبی پاک نے حیض تعبیر نفاسی کی ہے اور باب بتاتے ہیں تعبیر نفاس بحیض تو کہتے الفاظ باب من مرسمل حیضاسن باب ہے در بیان اس کے کہ حیض تعبیر نفاسی جائز ہے لیکن اس سے اگر آپ بہترین ایک دو کریں تو اچھی بات ہے یہاں سما سے مراد تسمیہ نہیں ہے جس کو تم نام سے تعبیر کرتے ہو بلکہ یہاں سما سے اطلاق مراد ہے من نفاس سمنس من اطلاق یہ باب ہے درمیان اس کی کہ اطلاق نفاس حیض پر ہوتا ہے جیسے حیز کا اطلاق نفاس پر ہوتا ہے تو سما ابمانے کس کی ہے اطلاقہ کی ہے ٹھیک ہے اب یہ حدیث مبارک ہے کہ زین تیم سلم حد ہوں ٹھیک ہے حدیث بیان کی کیا ان سلم تھا حدسا حد ام سلم نے حدیث بیان کی پارت فرما تیم سلم بینا انما نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھی مستیات فیقہ میسطن لیٹی ہوئی ایک کمبلی میں ایک چادر میں شاڑی میں کمبل میں خیز تو اچانک مجھے عادت آگئی گئی فن تو تمہیں آہستہ سے چادر سے باہر آ گئی سبحان اللہ کیوں باہر آ اس لیے کہ میری وجہ سے نبی پاک کے آرام میں خلل واقعہ نہ ہو جائے ایک بات دوسری بات یہ کہ اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے جانتے ہو نا تیاری فاخت تو سیاہ بہ حیضتیاں ہی ہوتی میں نے لے لی اپنے حیض کے کپڑے تو ابھی سیاہ بحضی سے دو تو جہاد ہے ایک تو یہ کہ سیاہ حیض یعنی وہ کپڑے جو کہ حیض میں استعمال ہوتے ہیں جیسے مسن قر سہ اس لیے کہ حیض کے حالات میں مستورات جو ہے اپنے بدن اور کپڑوں کی صفائی کی خاطر سلوار کے علاوہ کوئی چیز رکھتی ہے استعمال کرتی ہیں اس میں ہم نہیں چاہیے تم اس جگقہ میں پڑھ لیا ہے قرسف تو سیاب بحیض یعنی کرسف وغیرہ ایک بات دوسری بات یہاں یہ ہے کہ سیاب بحیض سے یہ ممکن ہے کہ بعض کے زمانے میں وہ ایسی لباس استعمال کرتی تھی کہ جو غیر عادت میں وہ نہیں استعمال کرتی تھی یعنی بیماری کے کپڑے تو آپ کو تو یہ معلوم کہ بیماری کے کپڑے کیسے ہونے چاہیے کھلے ہونے چاہیے سلوار کھلی ہونے چاہیے اچھا موٹے قسم کے کپڑے کے ہونے چاہیے اور اور مسائل اس میں اور بھی ہیں اب اگر بالکل کپڑے تنگ ہو تو پھر تو بالکل ظاہر بات ہے کہ سب کچھ نظر آئے گا تو کپڑا اگر غلیز ہو موٹا ہو تو اگر خدا نخواست اگر کرسف سے خون متجاوز ہو بھی جائے تو قطرات جو ہے کپڑوں سے خارج نہیں ہوں گے لیکن اگر کپڑا بالکل باریک قسم کا ہو وہ تو, تو پھر ظاہر بات ہے تو ایک تو بات یہ کہ قرسف وغیرہ مراد ہے یا یہ کیا مراد ہے شام سے جڑانا پتہ فکالا میں پاک نے مجھے کہا فرم، فرم، فرم، فرمایا آنا یا انو دونوں سے ہی ہے بعض کہتے ہیں کہ بفتی نون نفا سے نون نفا سے قلت میں نے کہا نام ہاں جی فا نے بلایا ہاں فرض تو جاتا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیٹ گئی فی اس کملی میں تو جو آپ کو نقص نہ پاتا یاد نہیں مجھے یعنی چونکہ بیماری جب شروع ہوئی تو گئے کپڑے بدلا کروا لیا دیپا نے فرما کیا ہے کیا بات ہے کیا خیال ہے بیمار آدت آ گئی ہے کہ جی آپ سے یاد ہے کہ آدم کی ملاقات اللہ اللہ کیا مطلب ہے لیٹ جاؤ اخلاق عالیہ محمد رسول اللہ نے بتلا دی کہ یہ نہیں کہ خاون کا اگر کام غور سے ہو تو سینے سے لگائے نہیں ہوتا تو لات مار کر وہ پھینک اخلاق بتانا ہے آؤ آؤ اس لیے کہ احساس کے کم تری سے خارج ہو جائے بیماری نہ ہوتی تو بھی خاون کے ساتھ ہوتی لیٹ جاتی بیماری ہے تبھی وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے ہاں تو نبی پار نے یہ بتا دیا کہ حیض کی حالت میں عورت سے نفرت نہیں کرنا چاہیے اس لیے وہ بھی انسان ہے تو انسان کو انسانیت کی نکاح سے یہ تبلیغ جماعت والے ہیں بعض بات بہت, بہت, بہت, بہت عجیب کرتے ہیں کہتے ہیں جو بے دین لوگ ہیں نا رو رو کے ان کو دین پہ لاؤ اس لیے ہمارے انسان انسانی بھائی ہیں یہ ایک شفقت کی بات ہے بہت قیمتی بات ہے وزنی بات ہے تو اگر تم کو چاہو یار تم تمہارے کپڑے میلے ہیں تم میں بیٹھو تو تم کہے گے یار یہ یا تم مجھے انسانیت سے بھی نکال دیا ہے تو تم پھر رو گے نا نہیں اگر صاف ستھرے کپڑے ہوں تو اس کو گلے سے لگا تو تم کہو گے کپڑے سے خوشبو آ رہی ہے نہ کپڑوں کو نہ دیکھو انسانیت کو ہمارا رشتہ تو انسانیت سے ہے نا تو نبی پاک نے اخلاق عالیہ بتائے فرمائے آ جاؤ فرسٹ جا ماحول فل خامی مسئلہ حل ہے ان اللہ بخاری کی بہت عجیب لوگ آگے دوسری بھی آ رہے ہیں آگے جاؤ اب اس باب یہ مباشرت حاض یہ باب ہے دربیاں مباشرت حائضہ آپ کوئی نہ سمجھئے نہ کہے کہ حائظہ عورت کے ساتھ حیض کے حالت میں مباشرت کرنا جائز ہے مباشرت سے ہے اتصال البشرت بالبشر کہ ایک آدمی اپنے بدن کو اپنے عورت کے بدن سے ملا ہے تو خاون اپنی بیوی کے ساتھ بیماری اور عادت کے حالت میں اپنے بدن کو جوڑا سکتا ہے یوں ملا سکتا ہے تو معلوم ہوا کہ مباشرت تو جائز ہے وہ کیا جو اتالبل بشرا ہے ہاں اگر جو چیز حرام ہے تو وہ جمع ہے وہ ادخال ہے وہ جمع ہے ٹھیک ہے تو وہ حرام ہے مسئلہ حل ہو گیا ہے تو فاتو سے امام بخاری نے دو سے بات کو بھی استثناء کر دیا ہے آگے توجہ کرو اس حدیث میں تین مسئلے بیان ہو رہے ہیں ایک مسئلہ یہ ہے کہ میاں بیوی ایک برتن سے غسل کر سکتی ہیں، کر سکتے ہیں تو کل یہ مسئلہ پہلے ہو گیا ہے دوسرا مسئلہ یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حائضہ عورت اپنے خاون کا سر دو سکتی ہے وہ بھی پہلے ہو گیا ہے اس میں اصل میں تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کان یا امرونی فعت تضر امر فرماتے تھے مجھے میں لنگی یعنی لنگ کپڑا یار متوجہ ہے لنگ کپڑا پیڑ لیتی لنگ کیا ہے دوتی دوتی باندھ لیتی دوتی نہ دوتی میں باندھ لیتی تو اللہ کے اکیلے بھی میرے ساتھ اپنے بدن کو ملاتی تھی یہ تین چیزیں اس حدیث میں ثابت ہوئی اب اس کے لیے آپ کو انشاءاللہ شاء مسئلے آئیں گے انتظار کرو حضرت عاشف فرماتی کن صلی اللہ علیہ وسلم میں واحد وکلانہ جنب القد مرہ میرار پہلے کئی دفعہ گزر گیا ہے دوسری بات وکان یق جناس متفا سلانہ یہ بھی پہلے گزر گیا ہے درمیان والی بات و کان یا امرونی فعت تذر یہاں پہ مسئلہ سنیں اس میں تو سب کا اتفاق ہے کہ خاون خائزہ عورت سے ارتجا کر سکتا ہے یعنی اکٹھے ایک چار پائی پہ لیٹ سکتے ہیں اچھا خاون اپنی عورت سے یعنی بوس بوسو کنار ہو سکتا ہے تکبیلو وغیرہ کر سکتا ہے اب یہ ہے کہ ناف سے نیچے اور جانو سے اوپر گٹنوں سے جانکس کہتے کسی اچھی بات گٹنوں سے اوپر اور ناک سے نیچے اس بدن سے خاون فائدہ اٹھا سکتا ہے اور کیا نہیں اٹھا سکتا آپ سمجھ گئے امام ابو حنیف رحم اللہ امام مالک امام شاقی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں امام احمد اور محمد فرماتے ہیں کہ فتقو تکو یا شعار دم شعار دم سے اپنے آپ کو بچاؤ شار دم سنتے ہو فرش شار دم سے اپنے آپ کو بچاؤ باقی جو ہے فائدہ خاون اپنی عورت سے اٹھا سکتا ہے لیکن امام صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قید یہ ہے کہ میں یہ یوش یو شکو آئیں ان وقع فی اگر ورشو اور علاقے ممنوعہ کے قریب اگر کوئی آتا ہے نا تو ہو سکتا ہے کہ اسے وقوع ہو جائے حرام میں تو اس لیے اس کیفیت میں نہیں پڑنا چاہیے اگر کوئی کہے کہ بھئی یا جو عطا آیا ہے تو اس حضرات کو تم یہ کہو کہ خدا کے لیے حضرت عاشق کی بات کو بھی تو سمجھے کہ کیا ہر آشا رضی اللہ عنہ کیا فرما رہی ہیں حضرت, عاشق کا حضرت عاشق کی بات تو سنو حضرت ہرتیاشا کیا کہہ رہی ہے وہ کان یم لم لربی یا لرب اگر عرب ہو تو وہ مانے حاجت ہے اگر عرب ہو تو وہ مانے آلہ ہے اللہ اس لئے محدثین فرماتے ہیں کہ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کسی لغت میں کسی عرف میں کہ اتار کا معنی یہ ہے کہ قبل پر کپڑا آ جائے اور باقی جسم ننگا ہو اس کا یہ معنی کسی نے بھی نہیں لیا ہے اتار کیس کو کہتے ہیں؟ اے ناراض مک بات ہے آپ کی سلوار جو ہے وہ پلت ہو گئی ہے سارے گر گیا ہے آپ کی بیوی آپ کو کہتی ہے کہ ہاں یہ دھوتی باندھ لو سلوار مجھے دے باندھنے کا کیا مطلب ہے صرف جو ہے زکر کو چھپاؤ باقی رکھو لاؤ ہے وہ یہ کہ مطلب یہ کہ دوتی باندھ لو جو کہ سلوار کا کام کرتا ہے اس کے بعد تو مانا تجربہ کبھی یہی ہے کہ دوتی باندھ لی میں نے آگے آپ کو ایک نقطہ بتاؤں گا امام محمد اور امام احمد یہ کہتے ہیں کہ اتقاء انمود شہار دم بس باقی میں تحت سرات اور فوکر رقبہ فائدہ لے سکتے ہو ایم فرماتے ہیں کہ نہیں اس لیے کہ مسئلہ کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے وکان یا امرنی فات تجرت میں باندھ لیتی تھی اور دھوتی کے بعد فیو وانا تو وہ میں ہائز میں تھی وہ کان جو خرجراس سے بات سمجھ گیا ہو بزرگ کو اب میں نے ایک نقطہ پڑا ہے بہت چھوٹا سا ہے چھوٹا سا ہے لیکن مجھے بہت بڑا نظر آتا ہے میں آپ کو بتاؤں اگر آپ کو بھی بڑا نظر آ جائے تو اچھی بات ہے کہ چھوٹا نظر آ گئے تو یہ نقطہ چھوٹا سا ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عاشق کو یہ حکم دیتے کہ جاؤ اظہار باندھ کر آ جاؤ اور پھر اکٹھے سو جاتے تھے تو کیا یہ معاملہ قضاء شہوت کے طور پر تھا یہ اس پہ سوچنا ہے بخاری پڑھنا مشکل ہے کیا یہ قضاء شہوت کے طور پر تھا تم کیا کہتے شہبت ماشاء ماشاءاللہ نہیں کیوں اگر قزائے شہوت کے طور پر ہوتا تو اگر ایک بیوی بیمار ہے تو آٹھ تو باقی ہیں نا نہیں سمجھیں اگر ایک بیمار ہے تو آٹھ تو باقی ہیں بھائی ٹھیک ہے تو, تو بیمار ہے میں اس کے پاس جاتا ہوں تو کون نبی پاک پر تو قسم واجب بھی نہیں تو کون رکاوٹ ڈال سکتا ہے اصل میں نبی پاک نے ہاتھی کو کہا کہ اتار کر کے آ کیا مانا کہ نبی کا عمل آنے والے نسلوں کے لیے ایک ہدایت اور قانون بن جائے اگر عبد الغفار ہے اور اس کی بیوی ہے اور بیوی کی حالت جو ہے وہ بیماری کی ہے اب اس کو ضرورت ہے بیچارہ ایک ہی ہے اس کی بیوی ایک ہی ہے اب کیا کریں نفیا مروحا فیت تو ضرور وہی جام ویت وہ نفس ہو علاقری تو مسئلہ حل گیا ہے نا نبی علیہ السلاۃ السلام نے اس بات کو قانونی حیثیت دیتے ہوئے یہ بات کی کفت زر اظہار کر کے آ جا تاکہ نبی پاک کا عمل اور نبی پاک کا ایک جو فیل ہے یہ قانونی حیثیت سے قانون بن جائے چلو جو. اللہ اب دیکھو یہ بھی وہی روایت ہے عبد الرحمان مل اسود اپنے باپ اسود سے نقل کرتا ہے وہ حضرت عاشق صدیقہ سے فرماتے حضرت عاشقانات میں سے ہر ایک جب اس کو بیماری لائق ہو جاتی اور ارادہ فرمات نبی علیہ السلام ایوباشراہ کہ ان کے ساتھ اپنے بدن کو ملائے یا کا معنی نہیں کرنا ایو باشراہ مباشرت الصاف البشرت بال اس کے ساتھ اپنے بدن کو ملائے تو امراؤ اس کو حکم کرتے انتظرہ حیض کہ وہ اتیان بال کر دے انتظرہ وہ اتیان کیا کرے بال یعنی لونگی باندھ دے اس کے بعد کیا فرماٹی فی فور حیض فور حیض تو جانتے ہو نا اس زمانے یا اس دور میں جس زمانے یا دور میں حیض اپنی شباب میں ہوتا ہے ابتدائی مراحل میں حیض فور ہوتا ہے نا جذبی میں ہوتا ہے اب یہ کیوں کیا سبحان لاپا یہ ایک ایسا وقت ہے یا ایک ایسا حالت ہے کہ ایسے حالت میں عموما عورت بھی خاون سے اجتناب کرتی ہے توجہ کرو کیوں ہر ایک انسان کی فطرت میں یہ چیز بڑی ہے یہ حص ہے کہ میں ایک ایسا کام کروں کہ مجھ سے دوسرے کو نفرت نہ آئے اگر آپ کی بیوی بھی ہے نا اور اگر وہ اپنے آپ اس کیفیت کو جس سے خون خارج ہوتا ہے اس کیفیت سے وہ آپ کو کبھی بھی اپنی کیفیت بتانے کے لیے تیار نہیں ہے اس لیے کہ وہ یہ محسوس کرے گی کہ اگر خان مجھے اس حالت میں دیکھے گا تو مجھ سے نفرت کرے گا توجہ کرو تو اس حالت میں عورت بھی تجنب اختیار کرتی ہے اپنے خاوت سے اور اسی فوراً دم کی صورت میں زوج بھی اپنے زوجہ سے اظہار نفرت کرتا ہے جب معاملہ آخر پہ ہو جائے نا وہ صرف تہارت بے نہ تہوت ہوتا ہے اس میں نفر نفرت نہیں ہوتی فوراً حیض کے دوران کیا ہوتا ہے نفرت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مواقع میں جب کہ موقع نفرت تھا تو اپنے اخلاق سے بیوی کو متاثر فرمایا جو پہلے نقطہ میں نے اب تو کیا مقصود فضا شاوت نہیں ہے اگر ہوتا تو ایک کے علاوہ کئی تھی اور مسئلہ نہیں سو میو قالت رہا کالت وائی اچھا اب دیکھو تو چکا اب یہاں سے دفع تخل مقدر ہے اب یہاں سوال پڑتا ہے اچھا پھر تو یار بچنا مشکل ہے پھر تو بچنا مشکل ہے حضرات سے پوچھو بچنا مشکل ہے جب اس کیفیت میں پھر حفاظت بچنا کیسے ہوتا تو حضرت آشا فرماتی ہے قارت فرمایا آشا نے وہ آئی کم یہ تم میں سے کون ہے ایسا جو کہ اپنے حاجت کو قابو میں رکھنے والا ہو یعنی تم اپنے آپ کو نبی کی ذات پر قیاس نہ کرو وہ تو امل کل تھا اپنے حاضر کو کنٹرول ملانے والا تھا تم اپنے آپ کو کنٹرول ملا نہیں سکتے لہذا تم یہ معاملہ نہ کرو یا آئیو تم امل کل ارب اگر عرب ہو بےکسریل ہمزا تو اس کو کہتے آلہ اچھا کما کال نبی ص اللہ علیہ یمن کو اربہ یا اربہ جیسے اللہ کے نبی اپنے نفس پر اور اپنے ذات پر جس طرح کنٹرول تھا تو تم میں سے کون ہے جو ایسے کنٹرول کرنے والا ہو تابو خالد و جرید علی شیبانی اب دیکھو اخبار ابو ساخ و شیبانی تو یہ تاب کی ضمیر علی ابن مسحل کے طرف راجی ہے علی ابن مسیحل ابو صاحب شیبانی سے نقل کرتا ہے تو تابو علی کا تاب خالد بھی ہے اور جریل بھی ہے جو کہ ابو ساک شیبانی سے نقل کرتے ہیں تو مقصود امام بخاری کثرت تو و تقیت سند سرد ہے آگے جاؤ یہ تو مسئلہ ہو گیا ہے سمے تو میمونہ تھا پہلے روایت حرت آشا سے تھی ابھی میمون سے ہیں تھے نبی علیہ السلامۃ السلام جب ارادہ فرماتے آئی اوباشر عمرات من سی کہ ہم بستر ہوتی تو یہاں ہم بستر سمرا جیواں نہیں ہے یک بستر ہوتے یہ میرا مانا یاد رکھو کیا یک بستر ہوتے جب اللہ کے نبی ارادہ فرماتے کہ کسی بیوی سے یک بستر ہوتی اچھا تو امر فرماتے اپنی بیویوں کو فتفترت تو دوتی بان لیتی وہ یہ ہائزوم رو سفیا نے تو کیا مانا ہے یہ رواج جو ہے عبد الواحد نے بھی شیبانی سے نقل کیا ہے تو یہ رواج جو ہے سفیا نے بھی اب اگر کوئی کہے کہ مامی بخار نے شیبانی کو مبہم ذکر کیا ہے اے سفیان کو کہ یہ سفیان سوری ہے کہ سفیان ابن او ہے تو محسن لکھ دیا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے اگر سفیان ابن اوینا ہو تو بھی استاد ہے اگر سفیان سوری ہو تو بھی استاد ہے اور دونوں سے یہ روایت امام بخاری کو ملی ہے تو اس لیے مطلب پر اکتفا کر دیا ہے ترک ہا از یہ باب ہے دربیاں اس مسئلے کی کہ ہا از عورت بجر حیض یہ روزہ چھوڑ چھوڑ سکتی ہے یعنی روزہ چھوڑے گی بوجر حائضہ عورت روزے نہیں رکھے گی تو جب روزہ نہیں رکھے گی تو نماز تو ضرور نہیں پڑے گی اس لیے کہ نماز کے لیے تو طہارت ضروری ہے اور یہ تو طہارت حاصل کر ہی نہیں سکتی بلکہ یہ اہل طہارت ہی نہیں ہے اس نسبت سے اس کا ذکر نہیں کیا اور سوم کا ذکر کیا تو سوم نہیں رکھے گی روزہ کیوں اس لیے کہ یہ حیض جو ہے یہ جی بمنزل ایک بیماری ہے اور جب کسی عورت کو کسی شخص کو بیماری لگ جائے تو بیماری کی وجہ سے وہ کیا کرے وہ روزہ نہیں رکھے گا تو اسی طرح یہاں بھی فرمایا کہ ترک الحائض ہا از اے نہ رکھنا ہا کا روزہ اب یہ جہاں جو حدیث مبارک یہاں پہ ذکر ہے اس حدیث کو ہم تفصیل پہلے پڑھ چکے ہیں ابھی سید الخدری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے فی اضحاء اور فی فطرہ یعنی عید الفطر کی نماز کے لیے یا عید الضحا کی نماز کے لیے علمس عیدگاہ کی طرف فمرہ النساء نبی علیہ السلام گزرے عورتوں کے قریب علنس سے مراد قرب النساء ہے عورتوں کی جماعت کے قریب فقال یا معاشر النساء نبی پائی نے فرمایا اے ماشر النساء اے عورتوں کی جماعت گرو تصدقنا اللہ کے راستے میں خیرات کرو بنی اریت وکنہ اکثر اس لیے کہ میں نے دیکھا تم میں سے زیادہ جہنم میں داخل ہونے والی تم میں سے زیادہ میں نے جاننے میں دیکھے ہیں تمہارا یہ ہے کہ عورتیں مردوں کی بنسبت جاننے میں زیادہ ہوں گی اللہ یا تو اس کہ عورتوں کی تعداد جو ہے بمقابلے مردوں کی زیادہ ہے تو اس نسبت سے مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ جہنم میں جائیں گی یا یہ ہے کہ جو چیز یعنی جو گناہ ہیں جو اسباب جہنم میں دا, جانے کے لیے ہیں وہ اسباب بنسبت مردوں کے عورتوں میں زیادہ ہیں اس لیے کہ مرد اگرچہ باقی گناہ کرتے ہیں لیکن مردوں میں احسان فراموشی نہیں ہوتی ہے ان کے ساتھ جو احسان کرے تو وہ یہ یاد کرتے ہیں لیکن عورتوں میں یہ ہے کہ احسان فراموشی زیادہ ہے اگر ایک خاون اپنے عورت سے پورے عمر احسانات کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے کہیں مرد کو غصہ آ جائے کہ ایک تھپڑ لگائے تو عورت کہتی ہے کہ تیری گھر میں میں نے کوئی دن خوشی کا نہیں دیکھا تو بہت ایسا منفوظ آدمی ہے تو ایسا ہے فلاں ہے فلاں ہے میری ماں ایسی تھی میرے باپ ایسا تھا کہ مجھے تجھ جیسے آدمی کو دے دیا وہ تمام احسانات کو یہ فراموش کر لیتی ہے تو ان میں گناہ ایسے ہیں فکولنا تو عورتوں نے کہا وہ بھی میں رسول اللہ کس وجہ سے ہم جاننے میں جائیں گی ایک اللہ کے نبی تو قال و فرمایا تک تم لانت بہت بولتی ہو ان عورتوں کے مزاج میں لانت کا استعمال بہت زیادہ ہے لانت ہوئے لانت ہوئے لانت ہوئے یہ زیادہ ہو مرد جو بھی گال دے لیکن یہ نہیں کہتا کہ فلانا لانت ہی ہے ہاں ایک ادمی ہے اس کی زبان پہ یہ جملہ زیادہ چلتا ہے اچھا وہ تک فرن اور تم اپنے کمبے کی نافرمانی کرتی ہو تو یہاں کمبے سے مراد کیا ہے رئیس الکمبا یعنی مرد اس لیے کہ گھر کا رئیس تو مرد ہوتا ہے نا وہ کے بیوی کے لیے بھی سردار کی حیثیت رکھتا ہے تو اولاد کے لیے بھی سردار کی حیثیت رکھتا ہے تو گویا کہ یہ گھر کا ایک بادشاہ ہوتا ہے اچھا دوسری بات نبی پار نے فرمایا ما رہے میں کے ساتھ عقل و دین اذہاب لو بے رجل حاضم میں نے دا نہیں دیکھا میں نے کوئی نہ کے ساتھ عقل اور نا کے ساتھ دین میں سے کوئی اذہاب لو ر ختم کرنے والا عقل, عقل ایک مرد کا الحاظ میں جو کہ مختات ہو من نے احدا کننا تم میں سے یعنی ایک تو تم میں ناقصات العقل بھی ہو عقل کی کمی ہے دوسری بات یہ ہے کہ تم میں دین کی بھی کمی ہے باوجود اس کے کہ دین کی کمی بھی ہے اور باوجود اس کے کہ عقل کی بھی کمی ہے لیکن باوجود اس کے تم جو ہے ایک مختاط آدمی کی عقل سے کھیل جاتی ہو یعنی اگر کوئی مختاط آدمی ہوتا یعنی کوئی عقل ہوتا اور کامل فی فدین ہوتا پھر اگر کسی کے عقل سے کھیل لیتا تو یہ کوئی مستبعد بات نہیں تھی اس لیے کہ بھئی یہ تو کامل العقل ہے تو دوسرے کو اپنے دا ملا سکتا ہے لیکن تم میں عقل کی بھی کمی ہے دین کی بھی کمی ہے باوجود ان دونوں کمیوں کے ایک مختار آدمی کی عقل سے تم کھیل جاتی ہو یہ ظاہر بات ہے ابھی اگر ایک آدمی بہت ہے بہت سی عقل ہے لیکن اگر خدا نفواس بیوی سے جگڑا آ جائے نا تو اس خاون کو جو ہے نا جہالت کے سب میں کھڑا کر دے گی کیوں یا اگر بات کرے گی تو اس میں تیزی ہے اس کا دماغ خراب ہو جائے گا تو یا تو مارے گا یا گھر سے باہر آئے گا اس لیے ان میں یہ کمی زیادہ ہے اچھا تو قلنا ان عورتوں نے کہا ماں نقصان الدین ہے نہ واک لینا ہمارے دین اور نقص یعنی ہمارے عقل و دین کا کون سا نقصان ہے یا رسول اللہ تو یہ بات ہے میں پہلے کہہ چکا ہوں تفصیل انا کہ فرمائے آپ کے دین کا بھی نقصان ہے عقل کے بھی نقصان ہے تو انہوں نے کہا اماں نقصان الدین نا آپ تو یہ ہے نا اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم میں عقل کی کمی ہے اور دین کی ہے معیار معرفت دین ہے تو گوئے کہ اس کو نبی پاک نے اس مقدم کیا تو عورتوں نے ماں نقصان الدین نہ نے عقل کو مقدم کر کے دین کو مؤخر کر کے ذکر کیا تو انہوں نے جناب عالدین کو مقدم کیا اور عقل کو تو یہ ایک علامہ ہے نا نقصان دین کو نقصان عقل کو اور کیا ہے جو بات نہیں سمجھ سکتی ہو ترتیب نہیں سمجھ سکتی ہو غالف فرمایا علیہ شادت المر اتمسلا نصف کیا نہیں ہے گواہی کسی عورت کی ماند عجی شہادت مرد کی معنی ایک مقام پہ ایک مرد جو ہے عدالت میں کھڑا ہو کر گوئی دیتا ہے اس کے مقابلے میں دو عورتوں کی گواہی معتبر ہے تو یہ عقل کی کمی ہے نا ایک مرد جہاں گوئی دے سکتا ہے وہاں ایک عورت کافی نہیں ہو سکتی وہاں دو عورتیں ہیں تو دو عورتوں کا عقل ملا کر ایک مرد کا عقل ایک مرد کا عقل بنتا ہے یہ تمہارے عقلی نقصان ہے تو قلنا نے کہا جی ٹھیک ہے کالو فضار کے نقصان ہے عقل ہاں یہ تمہارے عقل کا نقصان ہے ال شہزاد عادت آئے نہیں ہے تم میں سے جب بیماری آ جائے آدت لم تو سل ہو لم تو نہ نماز پڑتی ہو تم قلم تو سم روزی بھی نہیں رکھتے ہو کلا نے کہا فرمائے بزار میں نقصان دین یہاں یہ تمہارے دینی نقصان ہے آج اس حدیث پر تفصیلی بات پہلے ہو چکی ہے فلا نعید عید الوقت آگے جاؤ بات یہ ہے کہ آیا حائزہ عورت یا جنب عورت یا مرد برعان عظیم کی تلاوت کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی یہ ایک مسئلہ ہے امام بخاری رحم اللہ کا مسلک ہے اور اسی طرح امام مالک کا بھی کہ عورت جنابت میں ہو یا مرد اسی طرح اگر عورت حائض میں ہو تو یہ قرآن کو چھو نہیں سکتی یعنی قرآن کریم کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتی لیکن باقاعدگی سے قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے یاسین اور قرآن لکیم نکل صلی اللہ صلاحی یعنی پڑھ سکتی ہے امام شافی رحم اللہ اور اس طرح باقی اماں یہ کہتے ہیں کہ اگر عورت معلمہ ہے تو ایک ایک آیت پڑھ سکتی ہے ہمارا حنفی تحقیق یہ ہے کہ نصف آیت یہ پڑھ سکتی ہے نصف آیت مطلب علاقم ربیم علا مفل ہن ہے اب معلمہ عورت ہو تو یہ قرآن کو ہاتھ نہ لگائے اور اس ادی آج پڑھ سکتے اولا کال ہدم رب ہند یا وقف کر لے اس کے بعد وہ اولا کو مل یوں پڑھ سکتی ہے وقف کرتے ہوئے پڑھ سکتی ہے اور بعض احمد فرماتے ہیں کہ حجی کرا سکتی ہے حجی کرا سکتی ہے حجی جانتے ہو نا ابھی اردو تاجی کے طرح ایک ایک حرف کو پڑھا سکتی ہے پھر اگر ملا تو ملا بھی سکتی ہے جیسے پہلے سات زمانے میں استاد یا استاذی بچیوں کو جب پڑھاتی تھی تو کہتی علیف او لمزر لا علی کاف زر کا ٹھیک ہے نا تم تو پڑھتے ہو نا لا زیر ای کاف زبر کا ٹھیک ہے نا تو آپ اس طرح پڑھا سکتی ہے الا ایک ہی ای حرف کو بتا کر پھر اس کی حجی کرے تو کرا سکتی ہے لیکن بے ترتیب جو ہے حائضہ عورت جنوب کی طرح تلاوت قرآن نہیں کر سکتی ایک جملہ یاد کروں دوسری بات ہاں اگر جنب مرد ہو یا حائزہ عورت ہو آنے عظیم کی آیات بطور دعا بطور دعا یا بطور ذکر یہ کر سکتی ہے اس لیے اتنی کافرت تو نہیں ہوتی نا کہ بالکل مسلمانی کی بات بھی نہ ہو نہ یعنی دعا ابھی کسی نے کہہ دیا امی دعا کر امی بیمار ہے وہ کہہ دب بنا آتے ناخن آ سنا وہ فی الحال سنا پڑھ سکتی لیکن اب یہ جو دعا ہے یہ تلاوت کی نیت سے نہیں ہے یہ کیا ہے دعا کی نیت سے ہے اب قرآن میں یہ آتا ہے کہ نہیں انم قرآن میں آتا اللہ. ہے نا اب یہ عورت ہے اور اس کے سامنے کسی نے شرع کی بات کی یہ کہہ دیتی ہے لا اللہ یہ کیا ہے نصیحت کے طور پہ کر سکتی ہے یا لو لا اس دخل تنتما شاہ اللہ اللہ بلّ اب عورت تصویر اس کے ہاتھ میں وہ کہتی لا ہاقوۃ اللہ بل لا لاکوت اللہ بلّہ, لا بلہ یا سبحان اللہ رخم سبح اللہ پڑھ سکتی ہے ذکر کر سکتی ہے دعا کی نیت سے قرآن کی آیات کا تحقیق کا تلفظ بھی کر سکتی ہے البت قرآن عظیم بنیت کراعت اور تلاوت نہیں کر سکتے اپنا مسئلہ تم نے جان لیا برادران امت اب یہاں یہ مسئلہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس مسئلے میں ایک منفرد حیثیت رکھتے ہیں اور انہوں نے چھ آثار سادو اور تاجرین کی یہاں نقل کی چھ آثار اور ان سے یہ ثابت کرتے ہیں خاصا عورت تلاوت کر سکتی ہے ترتیب وہ جو ہے نا وہ کدھر ایک, ایک عورت ہے نا پنجاب میں مشہور ہے کیا نا فرحہ فرحا تھا شمی. یہ تو نہیں آیا پھر کہ ایک عورت کا نام جس کو پھر کاٹنا ہے یار یہ مصیبت اس کو بند کرو یار کیا من کاج بھی نام تو دو, دو تھوڑے ہیں کہ تیسرے گیا اب یہ ایک عورت ہے وہ واقعہ درس دیتی ہے اور بہترین اس میں شک نہیں ہے کہ قرآن پہ سمجھتی ہے لیکن اس کے کچھ تفردات ہیں یعنی کیا مانا یا غیر مقلدہ ہے یا ان کی طرف مائلہ ہے لیکن بعض ایسی چیزیں ہیں وہ کہتی ہے کہ عورتیں حیث اور جنابت کے حالت میں باقاعدہ تلاوت کر سکتی ہے اور امام بخاری نے یہاں پہ جو چھ آثار صحاب اور تابعین کے کی پیش کیے ہیں تو اس سے وہ استدلال کرتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے حاشے میں پڑھا ہوگا کہ جمہور کا مسلک وہ یہ ہے کہ عورت جن اس کی حالت میں تلاوت قرآن نہیں کر سکتی اذکار کر سکتی ہے تلاوت بحیثیت دعا پڑھ سکتی ہے لیکن قرآن بحثیت تلاوت اور قرعت نہیں کر سکتی اب اس لیے اس مسئلے میں بہت سی روایات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تقرر الحض وال جنوب شہ من القرآن کوئی جنوب آدمی کوئی حائزہ عورت اور عظیم نہیں پر سکتی اب یہ حدیث ہے اب امام بخاری رحیم اللہ کے یہ مسلک ہے تو اس کا جواب یہ ہے لوگ سوال کرتے ہیں کہ پھر امام بخاری نے وہ روایت کیوں نہیں پیش کی کیا امام بخاری کو وہ روایت معلوم نہیں تھی تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ امام بخاری نے تو یہ ٹھیکہ نہیں لیا کہ جہاں بھی حدیث ہو تو امام بخاری بخاری میں لے آئے یہ امام بخاری نے ٹھیکہ نہیں لیا ٹھیک ہے بخاری امام بخاری نے وہ رواج نہیں ذکر کی دوسری بات یہ ہے کہ شاید امام بخاری نے وہ رواج اس لیے نہیں ذکر کی کہ وہ امام بخاری کے شرط پر نہیں تھے یعنی لمج کن الاشر تل بخاری امام بخاری نے جو حدیث کے لینے کے لیے جو شروط مقرر کی ہیں تو وہ حدیثی امام بخاری کے شرط پر نہیں تھے اچھا بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ ضعیف ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ضعیف نہیں ہے اکثر ان روایات میں درج حسن تک پہنچی ہیں اور وہ او روایات صحیح بھی درج حسن تک ہیں اور ان روایات کی تائید آن عظیم کی ایک آسدی ہوتا ہے قلعہ مصعو عل متحر اگر قلعہ مصعو میں ایک احتمال یہ ہے کہ یہ وہ زمیر جو ہے یہ راجیہ ہے کس کے طرف لوح محفوظ کی طرف کہ لا وہ مس نہیں کر سکتے یعنی نہیں جا سکتے لوح محفوظ تک مگر فرشتے پتانو فرشتے لیکن جب یہ لا لائمسل متحرن کو نفیب بمانے تم نہیں لے لو نفی بمانے نہیں لے لو تو اس کا معنی لیے کہ لائم مس نہ کرے اس قرآن کا مگر وہ لوگ جو کے پاک ہوں تو اس سے معلوم ہوا کہ جس کا وضو نہ ہو تو وہ قرآن کو مس نہیں کر سکتا تو اسی طرح جو ادبی جنوب ہو وہ قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر سکتا اکراماً و تعظیماً لل ہاں اگر تم کہتے ہو کہ امام بخاری نے یہاں پہ جنابی عالی چھ آثار نقل کیے ہیں تو یہ امام بخاری نے جن کے آثار نقل کیے ہیں یہ تابعین حضرات ہیں اور ایک تابعی کا قول دوسرے تابعی پر حجت نہیں ہو سکتا اس لیے کہ امام ابو حنیف رحم اللہ نے فرمایا ہے اذا جانا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فادر اگر نبی سے بات نقل آئے تو ہم اپنے سر کے آنکھوں سر اور آنکھوں پہ رکھیں گے جا انا من صحابہ اگر صحابہ سے کوئی بات آئے تو نختار منهم ہم ان میں سے ایک صحابی کو لے لیں گے وہ جا انا منتین شاہ ہم نہ اگر تابعین سے کوئی بات آئے گی ہم اس سے مقابلہ کریں گی رجال جال رجال تو لہذا امام بخاری نے یا جتنے جن کے آثار نقل کیے ہیں وہ آثار تابعین کے ہیں اور ایک تاب کا قول دوسرے پر حجت نہیں بن سکتا انشاءاللہ باقی تفصیلات بڑے کتابوں میں آپ کو ملے گی ان فتحوں میں بخاری کا جہاں تک تعلق تھا وہ میں آپ کو کہہ چکا ہوں باب تاپ کا ترجمہ یہ ہے یہ باب ہے اس مسئلے میں کہ حائز اب یا مانے قضا نہیں ہے بلکہ تقزیب مانے منصور برادران کا پہلا شاہکار واریم خریدنے کے لیے پتہ یاد رکھیں حذیف اسلامی کیسٹ ہاؤس حیدر گلمار کیسا ضلع منجانب ابکاری عبد الولی اس لیے کہ بیت اللہ کا طواف مطاف مسجد میں ہے اور حائزہ عورت مسجد میں نہیں جا سکتی جب حائزہ کا بدن مسجد میں جا نہیں سکتا اس لیے کہ مسجد پاک ہے تو یہ حبیب کہتا ہے کہ خارجہ کے بدن میں یعنی زبان میں اور منہ میں پران کی تلاوت بھی نہیں ہو سکتی اب یہ میں نے کہہ دیا نا یہ میرا جواب ہے اگر حائزہ عورت جو ہے جناب مسجد میں اندر نہیں جا سکتی ہے پاؤں نہیں رکھ سکتی ہے تو مسجد کا مقام بڑا ہے بابا آؤ کے قرآن کا مقام بڑا ہے قرآن کا مقام بڑا ہے اور و کلام اللہ تو جب یہ اپنا قدم مسجد کے اندر نہیں رکھ سکتی ہے تو اس کی زبان کے اندر قرآن بحیثیت اطلاع نہیں آ سکتا ہے ایمام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں جو باب منعقد کیا ہے تو وجہ تنقید یعنی وجہ انعقاد باب یہ ہے کہ حائضہ عورت عبادات بدنیا کچھ عبادات بدنیا کر سکتی ہے جیسے احرام میں رہ سکتی ہے مسجد کے علاوہ طواف کے علاوہ نماز کے علاوہ باقی ارکان حج ادا کر سکتی ہے ارکان حج میں سے وہ قوفی عرف ہے کر سکتی ہے وہ है مضدلف ہے کر سکتی ہے قربانی ہے وہ کر سکتی ہے ٹھیک ہے نا حلق یعنی قصر عورت کے لیے وہ کر سکتی ہے جمرات مار سکتی ہے یہ بھی ارکان ہے نا حج کے اب امام بخاری آسار پیش کرتے ہیں اپنے پر اور ان کی مدعا یہ ہے کہ حاضر تلاوت کر سکتی ہے وکال ابراہیم ہو لاباشا انتقر آیت ابراہیم نقی کہتے ہیں کہ گناہ نہیں ہے کہ پڑھے کوئی عورت الآیت آیت قرآن اب ایمان بخار نے پہلا اثر ابراہیم نقی سے پیش کیا اور کہتا ہے کہ لاباسا تو ہم ایک جواب دیتے ہیں کہ لاباس وہاں پہ ذکل اکثر استعمال ہوتا ہے جہاں پہ اس عمل پر اتحان محمود نہ ہو تو معنی یہ ہے کہ لا باسا یعنی افضل تو نہیں ہے افضل تو نہیں ہے لیکن پڑھ لے تو گناہ نہیں ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ بابا یہ آپ کے یہ اثر جو ہے یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے اس لیے کہ انتقال آیا تھا یہ کرات کس نیت سے کر تم کہتے ہو تلاوت کی نیت سے کہتے ہو اور کہ دعا کی نیت سے کہتے ہو اور کہ کس نیت سے کہتے ہو ہم بھی کہتے ہیں اگر نصف آیت ہو تو تعلیم کی نیت سے کر یہ کہہ سکتی ہے پڑھ سکتی ہے یا ایک آیت قرآن ہو بنیت دعائیں یا بنیت ذکر یہ تلاوت کہہ سکتی ہے تو آیت اے بنیت دعائے اتخل آئے تو ابنیت ذکر اس کے تو ہم بھی قائل ہیں بابا تو آپ کے یہاں پر چت نہیں بن سکتا اب دوسری بات ولم یرا ابن عباس بلکرات بہسن یہ دوسرے نمبر کی دوسرے نمبر بات ولم یرا اور لم یرا ابن عباس معنی کیا ہے اور برا نہیں جانا ابن عباس نے للجنوب الکرات لنوب لل بلکرات یعنی جنوب کے لیے الکرات پر کوئی گناہ ابن عباس بھی فرماتے ہیں کہ جنوب کراط پڑھ سکتا ہے اب ابن عباس کہتے ہیں جب جنوب کراط پڑھ سکتا ہے تو حاضہ بمثل جنوب حجیب قرآن پڑھ سکتی ہے ہم کہتے ہیں کہ ابن عباس کی یہ روایت جو ہے اس میں یہ قراط بنیت دعا ہے اگر ایک جنوب کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس کو گناہگار نہیں کہتے لیکن یہ بسم اللہ جب پڑھتا یہ آیت تو قرآن ہے کہ نہیں ہے یہ ہے لیکن بنیت تلاوت نہیں ہے بنیت تبرک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جنوب ادبی جا رہا ہے اور آگے سے کوئی خوبصورت آدمی آ گیا کہتے ما شاء اللہ لا قوت اللہ باللہ اب یہ قرآن کی آیت لیکن یہ بنیت تلاوت نہیں ہے تو پڑھ سکتا ہے اب سمجھ گئے ہیں اچھا اب وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اثر نہیں ہے اچھا یہ تیسری بات نہیں ہے یہ درمیان میں حدیث کا تھے نبی علیہ السلام یسکر اللہ علاق الحانی اللہ کو ذکر کرتے تھے ہر احیان میں اب امام بخاری نے تیسری بات اب حدیث یعنی عمل میں بھی پیش کر دیا کہ اللہ کے نبی بھی ہر وقت ذکر کرتے تھے تو من جملہ اوقات سے وقت جنابت بھی ہے تو جب جنابت میں ذکر ہو سکتا ہے تو تلاوت بھی ہو سکتا ہے اس لیے کہ ذکر تو قرآن کا حصہ ہے ہم کہتے ہیں تلاوت غیر ہے اور ذکر غیر ہے اور یہ نبی کا ذکر تھا تلاوت نہیں تھی ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ یذکر اللہ ہم تقسیم کرتے ہیں ذکر دو قسم کا ہے ایک ذکر قلبی ہے اور ایک ذکر لسانی ہے تو یذکر اللہ کل ال سے مراد ذکر قلبی ہے ذکر لسانی نہیں ہے پوشوے کے نہیں اور اسی طرح جو ہے نا اس کی ایک تیسری توجہ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ کل اللہ کل اہان ہی یہ ہاں ضمیر جو ہے یہ یذکر ذکر کی طرف راجی نہیں ہے بلکہ ہی کی ضمیر اوقات کی طرف راجی ہے اور اس کا معنی میں یہ کرتا ہوں کہ یذکر اللہ نبی علیہ السلام اللہ کو یاد کرتے تھے علا کل احیانی ہر اس وقت مناسب ذکر کا ذکر کرتے تھے ایسا ذکر جو کہ وقت کے مناسب ہوتا تھا جیسے مسلم مسجد سے نکلو تو کیا پڑھو اللہ اللہ منی اصلو کا میں نے فرضمتی کا, کا آتے ہو تو اللہ مفتاری قزائے حاجت کے لیے جاتے ہو بسم اللہ اوز باللہ من سیول خواہش بسم اللہ ہمارے بھائی نیند سے اٹھ گئے الحمد للہ اللہ اما کا نام عدع بشور اب یہ تو ذکر کرتے تھے ایسا ذکر جو کہ اوقات سے مناسب ہوتا تھا یہ تو اذکار ہے بات تو تلاوت کی ہے پشتوں کا متر ہے وہ ہم چڑتا چرتا رکھی مسل کس چیز کا چل رہا ہے اور آپ ہم پہ چسپان کیا کرتے ہو وکال تم یہ تیسرا اثر ایک ابراہیم کا ایک ابن ارب اب تیسرا وکال اماطیہ امیاتیہ فرماتی ہیں کنانو امرو ہم کہ ہمیں حکم دیا جاتا ہے یعنی اجاد آن نخرج الحویزا کہ گروں سے نکالیں حیض والی عورتیں فیو قدر نبی تکبیر مہدون تو کیا معنی یہ شریک ہو مردوں کے تکبیروں سے تکبیر کے ساتھ وہدونا اور دعا بھی کریں یعنی عید کے دن میں ابھی دیکھو نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے جب عید کا دن ہو تو خیر عورتیں بھی باہر آ جائیں مردوں کے قریب ایک جگہ باپر پیر جائے وہ تو تکبیرات پر دیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر تو دے تو ان کے ساتھ تکبیر میں شریک ہو جائے تو وہ دونوں اور دعا میں بھی شریک ہو جائے ہم بھی تو کہتے ہیں اگر دعا میں قرآن کے الفاظ ہیں تو یہ حائزہ الفاظ قرآن بنیت دعا پڑھ سکتی ہے لا بنیت تلقرات اچھا وقال ابن عباس اب دوسری اثر ابن عباس فرماتے ہیں اخباری ابو سفیان مجھے ابو سفیان نے خبر دی اب یہ حدیث ہم نے بد الوہی میں پڑھ لیا ہے وہاں پہ ہم نے یہ بات کہی تھی اگر ایک آدمی اسلام سے پہلے کوئی بات سن لے اب اسلام لانے کے بعد اس کو نقل کرے تو یہ حجت ہے معتبر ہے اب یہ ابو سفیان کی پہلی بات ہے کہ کتاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی علیہ السلام نے ہیرکل کو خط بھیجا تو ہیرکل نے نبی پاک پیغام جو ہے وہ بلایا یعنی منگوایا فاقا پھر اس کو پڑھا پی ضافی بسم اللہ الرحمن رحیم اس میں یہ لکھا تھا وہ کتاب تھا اور بسم اللہ کے باضی آت قرآن بھی تھی آل کتاب و آؤ ایک کلمی کی طرف الا کلیم ایک پیغام عظیم کی طرف اور مراد اس کلمی سے الکلام المفید ہے سوائم بیننا بین بینکم جو تمہارے ہمارے درمیان برابر ہے وہی الیا ٹھیک ہے آگے آگے اللہ ناب اللہ ولا نشی الا قولی مسلمون یہ آیتیں پڑھ لی ہیں اب امام بخار اس کو کیا کیوں پیش کرتے مقصد سنو کہ حضہ عورت قرآن پڑھ سکتی ہے کیا ہرقل کو جب نبی پائے نے خط بھیجا تھا اور اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی تھا اس میں یا کتابیں تو القلیمتی آیتی بھی تھی اور کیا ہرقل وہاں مسلمان تھا تو تو کافر تھا اچھا تو جب کافر تھا تو القافر اشن الحاض الجنب کافر تو حائضہ اور جنب سے زیادہ شنی ہوتا ہے جب ایک کافر قرآن کی آتے اٹھا کر پڑھ سکتا ہے تو حائزہ کیوں نہیں پڑھ سکتی امام بخاری نے یہ آج پیش کر دی ہے تو اس کا بہترین جواب ہوا رہا تو اس کا جواب سنیے بھائی ایک تو یہ ہے کہ یہ کس نے کہ جائے کہ ہیر کافر تھا ایک جواب الزامی ہے ہیر تو عالی کتاب میں سے تھا اب دعوت سے پہلے ابھی اس کا کفر غیر کفر تو بعد میں معلوم ہوگا نا کہ نبی کو مانے یا نبی کو نہ مانے نہ مانے کا تو کافر بن جائے گا ابھی تو یہ اعلی کتاب میں سے ہے اور اہلی کتاب تو بہت مسائل میں مصر کیا ہے مسلمان ہے اہلی کتاب کا زبی جائز ہے نا تو زبھی ہمیں تو بسم اللہ اوپر پڑھتا ہے نا قرآن کیا تھا بابا جب اہلی کتاب کا زبی حلال ہے آل کتاب عورت ہو اس کے ساتھ تمہارے نکاح بھی روا ہے تو یہ اس وقت اہلی کتاب سے تھا تو کون کہتے یہ کافر تھا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہیر جو تھا جس کو یہ پیغام بھیجا گیا تھا تو یہ اس لیے نہیں کہ یہ بطور قراءت اور بطور تلاوت ہے یہ تو بطور دعوت ہے اور دعوت تو تم غیر مسلم کو دو گے مسلمان تو ویسی بھی مسلمان ہے کافر کو دعوت دو گے تعلق علمت انسان بیننا اور از ضروریات تو بھی ہوئے معذورات ہیں بات سمجھ گئے ہو اور تیسری بات یہ ہے کہ ابتدائی مراحل تھے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور دعوت یہ پیغام بھیج دیا تھا ان کو بس سمجھ گئے ہو اچھا آگے آؤ اب جناب عالی اثر وکالاتون جابر خازت عائشہ تو فنسا کا تل منازہ کلّہ غیر طوفی بل بیتورہ تو حضرت عائشہ کو عادت آ تھی ترجمہ خیز کا عادت سے کرو یہاں بیمار ہو گئی تھی فانا سکت تل مناسے کا کل رہا حاطیقہ نے حج کے تمام ارکان ادا کیے غیر طوفلی اب یہاں ان کا مس سے نم... نہیں کیا نماز نہیں پڑھی تو ارکان حج میں تلبیہ ہے لطے اللہ عمار. اور اسی طرح دعائیں بھی ہیں تو دعائیں تو پڑتی رہی ہم بھی کہتے ہیں کہ دعا کی نیت سے تو پڑھ سکتے ہو ہمارے بھی غیر مقلدین کے ساتھ لڑائی ہے یہ جھگڑا ہے وہ کہتے ہیں کہ سنا کی جگہ فاتحہ پڑھنا پر ضروری ہے ہم کہتے ہیں فاتحہ بنیت دعا پڑھنا جائز ہے بنیت قیات جائز نہیں ہے لے ان سلا تر جناد دعاؤں یہ تو حقیقت یہ دعا ہے تو فاتحہ بھی افضل دعا ہے اگر دعا کے نیت سے پڑھو تو اچھا اب اگر کوئی غیر مقلط کیے رہے کہ بھئی ہم تو دعا کے نیت سے پڑھتے ہیں ہم تو تو ہم دعا سے اردو ربا تم تضرو خفیہ تو پھر تو آئی سے پڑھو تو تم کارات کی طرح جہاں سے کیوں پڑھتے ہو پھنس گیا ہے پس گیا ہے تو تمہارے سامنے سے نس گیا ہے اچھا اب چھٹا مسئلہ جو ہے وکال الحکم امام حکم فرماتی انی لاس بہان جنوب میں تو جناب علی گائے کو بکری کو مرغ وغیرہ کو ذبح کرتا ہوں اس حال میں کہ میں جنابت میں ہوتا ہوں مانا یہ کہ جنابت کی حالت میں ذبح جائز ہے اور قرآن میں آیا ہے وکال اللہ یالے اور نہ وہ چیز جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو تو مطلب امام بخاری کا یہ ہے کہ ضبح کے وقت تو بسم اللہ اللہ عبر ذکر محسوس ہوتا ہے اگر جنب تلاوت نہیں کر سکتا تو جنب کیا ہاتھ کا زبی حکیس سے حلال ہوا ہم کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر اس کو کوئی تلاوت نہیں کہتے ہیں اس کو لوگ تکبیر کہتے ہیں اب یہ آزان ابھی نماز کا وقت آئے گا اگر ہم زندہ زندہ رہیں تو ابھی زور کے نماز کا وقت آئے گا ایک مقبر تکبیر پڑے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ارشد اللہ اللہ تو کیا اس کو آپ کہیں گے کہ یہ آدمی تلاوت کرتا ہے کیا کہیں گے تکبیر پڑ رہا ہے یہ تو مقدر ہے اقامت پڑھ رہا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر کو کوئی تلاوت نہیں کہتا ہے اگر کوئی قید کہ یہ تلاوت ہے تو یہ موبائل اس کو انعام میں دے دوں گا نہیں سمجھتے اس کو کوئی تلاوت نہ عرفن اس کو تلاوت کہتے ہیں اور نہ اصطلاح اس, اس کو تلاوت کہتے ہیں انشاءاللہ مسئلہ حل ہو گیا ہے آگے حدیث پڑھیں اس, اس حدیث میں ترجم الباب کے لیے تائید ہے کہ حاضہ عورت جو ہے مارکان حج ادا کر سکتی ہے سوائے طواف اور نماز کے بادرت آشرت سے دیکا فرماتی کہ خرجنا نامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیسے نکلے نبی علیہ السلط کی میت میں لا الا اللہ, اللہ کیا ذکر سے بڑا کست ہے پلان نقصد إِلَّ الحجا ہمارا گھر سے نکلنے کا مقصد سوائے حج کا کچھ نہیں تھا پلم سریفا جب ہم آئے مقامی شریف کے تپاس تو یہ مقامی شریف جو ہے یہ زمین ہلک میں ہے اور تقریباً گیارہ میل مک مکرمہ سے دور ہے اور یہاں حضرت میں کا قبر ہے اور اس طرح جب ہم حج کو گئے تھے تو میرا بیٹا با بہت چار آدمی باقی گئے تھے ان نے کہا کے حضرت میں مونا کی قبر سے ایک عجیب قسم کے خوشبو آ رہی تھی سہار اللہ, اللہ، فلما جی نا سرفا جب ہم شرف کے مقام پہنچے تو, تو مجھ کو حیض آ گیا فضا خلالیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے میرے پاس نبی علیہ السلام وہ آنا اب کی میں رو رہی تھی اللہ اللہ اس لیے کہ جب نیک آدمی کی نیکی کی کام کے لئے آئے اور اس میں رکاوٹ جائے تو انسان کا دل پریشان ہوتا ہے تو آنا اب کی میں رو رہی تھی کہ ہائے میرے اللہ میں تو حج کے ارادے پر آئے تھی اب مجھ سے حج نہیں ہو سکے گا فقال حضرت نے فرمایا معیوب کی کہ کیا چیز تجھے رولا رہی ہے مانا تیرے رونے کا کیا سبب ہے وہ میں نے کہا دتو و اللہ ہی نیلم آج لا جو ہے میں نے آپ کو پہلے نقطہ بتایا تھا آپ بخاری میں نقطہ یاد رکھیں کہ میمونہ منا یا یا سلمہ نے کہا تھا کہ عورتوں کو اختلاف نہیں ہوتا میں نے کہا تھا یہ تجاہل ہے یہ قائل ہیں کہ ان کو ہوتا ہے لیکن بعض عورتیں اپنے عیب کو چھپا چھپاتی ہیں اب یہ مسئلہ ہے حضرت آشر صدیقہ کو تو بیماری لائق ہو گئی ہے لیکن اب یہ اپنے خاون کو یہ نہیں بتاتی کہ مجھے بیماری آ گئی ہے کیا عجیب جملہ پڑتی ہیں فرماتی ہیں لا دید میں چاہتی ہوں میں چاہتی ہوں ولہ خدا کی قسم نیلم احجل کہ میں اس سال حج کو نہ آتی یعنی میری چاند یہ کہ میں اس سال حج کو نہ آتی کیوں نہ آتی اس لیے کہ میں حج کی قابل نہ رہی بہت que traiga el canalos de